نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس مصیبت سے نجات تو مل گئی لیکن قریش کے تین سالہ بائیکاٹ نے بہت سے حضرات کی صحت برباد کر دی تھی آپ شہر میں تشریف لائے ہی تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب بیمار پڑ گئے اور چند روز بعد ہی وفات پا گئے صحیح بخاری میں مسب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اتفاق سے اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی ابو طالب کی عیادت کے لیے موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا چا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے بس ایک کالمہ جس کے ذریعے میں اللہ تعالی کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا اسی وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے دخل اندازی کی بولے ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبدالمطلب کے دین سے پھر جاؤ گے یہ ابو طالب ذرا دیر کے لیے پر مرتا ہوں اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا میں کالماء شہادت کہہ دیتا لیکن قریش کہیں گے کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا یہ سن کر آپ نے فرمایا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ مجھے ایسا کرنے سے منع نہ کر دے اس پر کی نازل ہوئی نبی اور آل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرقین کے لیے دعائیں مغفرت کریں اگرچہ وہ قرابتدار ہی کیوں نہ ہو جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں جناب ابو طالب کی وفات کے چند روز بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انتقال فرمایا آپ اپنے شفیق چچا کی وفات کے صدمے سے ابھی بھی نہیں تھے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسی جانصار اور غم گسار رفیقہ حیات دنیا سے رخصت ہو گئیں ان کی وفات نبوت کے دسویں سال ماہر رمضان میں ہوئی اس وقت ان کی عمر پیسٹ برس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی ان کی میت خود آپ نے قبر میں اتاری اس سال کا نام خود آپ نے عام الحزن رکھا یہ نام تاریخ اسلام کا جز بن گیا جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ قبرا کی وفات کے بعد کفار مکہ اور بھی زیادہ دلیر ہو گئے پہلے سے زیادہ آپ کو تنگ کرنے لگے یہاں تک کہ آپ کا گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا ابو طالب کی وفات پر ابو لہب بنو ہاشم کا سردار بنا شروع ہی میں اس نے اعلان کر دیا کہ آپ اپنے اقوال اور اعمال کے ذمہ دار ہیں یہ اعلان گویا آپ کو برادری سے خارج کر دینے کے برابر تھا کہ جو چاہے آپ کو معاذ اللہ قتل کر دے قبیلہ آپ کی حمایت نہیں کرے گا آخر کار آپ شوال دس نبوت اواخر مئی یا اوائل جون چھ انیس عیسوی کو اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی طرف بلائیں اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں کم از کم اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کو اپنے ہاں چین سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع دیں تائف مکہ معظمہ سے ساٹھ میل کے فاصلے پر پہاڑوں میں ایک سرسبز و شاداب مقام ہے جو اپنی خوشگوار آب و ہوا کی وجہ سے اہل حجاز کے لیے ایک صحت مقام کی حیثیت رکھتا ہے جس وقت آپ نے تائف کا سفر اختیار کیا وہاں قبیلہ بنو ثقیف برسر اقتدار تھا آپ کو اس وقت کوئی سواری تک میسر نہیں تھی مکہ معذمہ سے تائف تک کا سفر آپ نے پیدل طے کیا آپ کے ساتھ صرف زید بن ہارسا رضی اللہ عنہ تھے راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے لیکن کسی نے بھی دعوت قبول نہ کی وہاں پہنچ کر آپ نے دس دن قیام فرمایا اس قیام کے دوران سقیف کے تین سرداروں کے پاس گئے جو آپس میں بھائی تھے جن کے نام یہ ہیں یالیل مسعود اور حبیب ان کے والد کا نام امر بن امیر سکفی تھا آپ نے انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی انہوں نے انکار کر دیا اور خوف محسوس کیا کہ کہیں ان کا نوجوان طبقہ آپ کی تبلیغ سے متاثر نہ ہو جائے مجبوراً آپ کو طائف چھوڑنا پڑا جب آپ وہاں سے نکلے تو سقیف کے سرداروں نے اپنے ہاں کے لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کستے چلے گئے انہوں نے گالیاں بھی دی اور پتھر بھی مارے اس قدر پتھر مارے اس قدر پتھر مارے کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے اور اس قدر خون نکلا کہ آپ کے جوتے مبارک بھی خ... اس حالت میں آپ اتبا اور شیبا ابنائے ربیا کے ایک باغ میں بیٹھ گئے یہ باغ طائف سے تین میل کے فاصلے پر واقع تھا باغ میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے جو کچھ پیش آیا اس پر سوچ بچار کر رہے تھے چنانچے آپ نے ایک رقط انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستظفین کے نام سے مشہور ہے جس کا مفہوم یہ ہے الہی میں تجھ سے اپنی کمزوریوں بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں یا تو کمزوروں کا رب ہے تو میرا بھی رب ہے تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے یا کسی دشمن کے جسے تون نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے اگر مجھ پر تیرا غزب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں لیکن تیری آفیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تو مجھ پر اپنا غزب نازل کرے یا تیرا مجھ پر وارد ہو مجھے تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تُو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں واپسی پر آپ بہت دل شکستہ تھے غمگین تھے جب آپ کرن المنازل کے قریب پہنچے تو محسوس ہوا آسمان پر ایک بادل چھایا ہوا ہے۔ نظر اٹھائی تو جبرائیل آپ کی قوم نے جو جواب آپ کو دیا اللہ نے اس کو سن لیا ہے اب یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے جو آپ حکم دینا چاہیں دے سکتے ہیں پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کر کے عرض کیا آپ فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے آپ طائف سے نکل کر چند روز نخلا کے مقام پر ٹھہرے پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ جاؤں طائف میں جو کچھ گزری اس کی خبریں وہاں تک پہنچ چکی ہوں گی اب تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے انہیں دنوں کا ذکر ہے ایک رات آپ نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا انہوں نے قرآن سنا تو ایمان لے آئے اپنی قوم میں جا کر تبلیغ شروع کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان اگرچہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے مگر بہت سے جن اس کے گرویدا ہو گئے ہیں اور اس دعوت کو اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں اس واقعے کی تفصیل سورہ احقاف کی آیات 29 تا اکتیس میں درج ہے اور یاد کرو جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے کہنے لگے اے ہماری قوم ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسا کے بعد نازل کی گئی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو سچے دین اور راہ راست کی طرف راہبری کرتی ہے اے ہماری قوم اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں الم عذاب سے پناہ دے گا اس موقع پر جن آپ کے سامنے نہیں آئے تھے نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس کیا تھا بلکہ بعد میں اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی اس کے بعد تو جنوں کے پے درپے وفود حاضر ہونے لگے اور آپ سے ان کی آمنے سامنے ملاقاتیں ہوتی رہیں چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے